الحمد <مقول> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله <مقول> فلا مضل <مقول> ومن يضلل <مقول> فلا هادي له باشا اللہ لا اله الا اللہ الله وحده لا شريك له باشا اللہ محمد عبدو رسوله یا رب اهدنا الى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا رب اهدنا ستقود رب من نفس وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أراموا اتق الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوركم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فاغفر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره هو من وكل موجزه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار من يثر الله ورسوله فقد رجل وهقدر ومن الله ورسوله فقد ظل وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم بسم الله عليه وعلى آل إنك حميد مجيد <تصفيق> اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا بسم الله الرحمن الرحيم. دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی اقبری ابقری شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسی ان کی عظمت ویسے یہ عظیم روایات نبی علیہ السلام سے فرمائی ہے آپ کی احادیث بہت کم ہیں مگر ہر حادیث بڑے عظیم علم پر مشتمل ہے مسلم احمد میں ایک حدیث بروی ہے سجن سدی کے اکبر عنہ سے یقین بل یقین والعفو محافت اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگا کر اور وہ تینوں چیزیں دین کا محمر دین کی بنیاد اور دنیا اور آخرت ساری بھلائیوں کی بنیاد ایک یتیم صلی اللہ یتین یتیم کا سوال کیا تھا دوسرا بل آفو اور گناہوں کی بخشش کے اور تیسرا بل مو آفات آفیت کا یہ دعا بخوبی یاد کر اور بار بار اللہ تعالی سے یہ دعا کیا کرو صحیح بخاری کی ہے حد جامع ترمزی میں بھی ابو صدیق جب خلیفہ نامزد ہوئے تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہوئے رمائے کے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ المنبر اور اوغل گزشتہ سال اسی ممبر پر نبیر اسلام کھڑے تھے اور آگے کچھ بات نہیں کر سکے رو پڑے نبی اسلام کی یاد آ گئی اور ان کا ممبر پر کھڑا ہونا وہ تو سگور سامنے آ کافی دیر ہوتے رہے سچے ساتھی تھے نبی اسلام کی شناس رسول یار غار نبی رسلام کو حرمان ہے کہ بآسانی بیماری ہی کہ وہ کر سکدیو نے اپنے مان کے ساتھ میری مدد کی نا سے یا پھر صحبت ابا بکر مجھ پر سب سے زیادہ احسانات بعت بار صحبت کے اور بعت مال کے ابو بکر کے جس نے بھی بالکل کوئی احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا بلکہ بڑھ چڑھ کر دے دیے ابو بکر سے کے علاوہ اس کے احسانت کا بدلہ نہیں چکا سکوں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن چکائے گا سب کچھ تو قربان کر دیا ان لوگوں کو بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر اللہ کے نبی کی بیٹی کا حق کھا گیا حیالی چیز ہوتی سب کچھ قربان کر دیا ہم ہو گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر باقی سب لے یہ قربانی کا جذبہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا حق کھا کے حق مار کے حصب کر کے یہ محبت رسول دل سے یاد جاتے ہیں ممبر پر رونا شروع کر دیا اور کافی دیر بعد جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو پھر حدیث بیان کی اسی ممبر پر آپ کھڑے تھے اور آپ نے احساس روایا تھا کہ انتوں سے دنیا خیر و خیر من اب الماخات لوگ دنیا میں یقین اور عافیت آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دیے گئے جو لوگوں کو نعمتیں دیے گئیں دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت یقین یقین کے بعد عافیت آفیت فسلوح اللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں چیزیں مانگا کر کثرت سے یہ سوال کیا کرو کہ یا اللہ یقین عطا فرما دیں یا اللہ عافیہ تو ذاف رما دیں تو ہے گناہوں کی بخش اور آفیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر مقام پر سلامتی حفاظت اور امن عطاف صحت کی سلامتی کاروبار کی سلامتی آل و عیال کی سلامتی آفیت ہی آفیت ہر نقصان سے بچائے ہر مرحلے پر آفیت وقت موت آفیت قبر میں آفیت قیامت کے دن آفیت بڑی جامع یہ ایک نعمت ہے تو معافات کا سوال کیا کرو کوئی مرض نہ ہے، کوئی فقر نہ ہے، تندستی نہ ہے، ماد اور آپ کے تعلق سے کوئی پریشانی نہ ہے، یہ سب آفیت ہے۔ اور پھر یقین جو سب سے بڑی دولت یعنی سب سے بڑی نعمت یقین یقین کے بعد افو معافات، گناہوں کی بخشش۔ اور آفیت ہر مقام ہر مرحلے خالی روایت نہیں کی اب صدیق غزلانوں کی شخصیت یقین سے مالا ان کی جو اکثیرت حمیدہ ہے اس میں تین پہلو بڑے قابل ذکر ففار قریش نے کچھ صدیت رسلان ہو کے یقین پر ایمان پر حملہ کیا جب نبی علیہ السلام راج سے لوٹے تھے کفار نے یہ خبر سن لی ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے وہاں سے آسمانوں پر گئے پھر واپس بھی آ گئے ایک ہی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے الحر سے آ رہے تھے نبی علیہ لسلام سے ملنے کے لیے انہیں اس قصے کا علم نہیں تھا میراج کو کفار اور نے گھیر لیے ابو بکر آج تمہاری عقل اور فراست کا امتحان اب بھی ایمام کی بات کرو گے کیا ہوا تمہارے نبی نے دعویٰ کیا کہ وہ رات کو بیت مقدس گئے تھے چھ مہینے کا سفر اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے واپس بھی آ گئے ایک ہی رات ایک حصہ سبحان اللہ حصے میں سبحان اسرابی من المسجد الحرام المسجد افسر رات کے ایک حصے اب بتاؤ اب بھی ایمان بڑائے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے اس پر پہلا ایمان لانے والا دن یہ یقین تصدیق جازن بکر عقل مانتی ہمارے پاس ایک سے ایک گھوڑا ہے اس کو ہم دوڑائے تو پھر بھی یہ سفر مہینوں میں طے ہوتی ان کے پاس کون سے وسائل عقل مانتی تمہاری فراست کہاں گئی سوج روز کہاں گئی عقل ماننے یا نہ ماننے میرا ایمان مانتا یہ یقین یقین پر حملہ کیا کفارت اور ایشو یقین مجھے نہیں ہوا یہ بہت بڑی دولت ہے ورنہ لوگ تو اس سے بھی چھوٹی چیز کو سن کر بہ جاتے عقل نہیں مانتی بہت سے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے متور کہنے والے بہت سے حدیث کے منکر بنے بیٹھے عقل نہیں مانتے یہ بات عقل میں نہیں آتی تمہاری عقل کی کیا حیثیت تھی عقل انسانی کی جہاں انتہا ہوتی ہے اللہ کی وحی کی وہاں سے اب تداب تھی اس طرف ہے تو پورے یقین کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ عظیمت کے ساتھ اسے شک شب و شبہ کے بلے عبداللہ بن حروشی کی ایک روایت جاننے تھے رضی نے سہیل رسول اللہ اللہ سلام سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا سب سے افضل عمل فرمایا کہ ایمان لا شک کا ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہر شک شب کو شبہ سے بھالا تھا ایمان ایک وسیع حقیقت کا نام اللہ پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ ای چھ عمر ایمان کسی عمر ایمان میں شک نہ نہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہ اس کی صفات کے بارے میں نہ اس کے ناموں کے بارے میں نہ اس کے کاموں کے بارے میں نہمیا کی سا نہ محمد الرسول نہ آپ کے کسی فرمان پر شک یہ کیسا ایمان ہے کہ حدیث رسول تو ہے مگر یہ قول امام کے مطابق نہیں کیسا ایمان ہے یہ چار مذاہب کیا ان کی حقیقت ہم نے ان چاروں مذاہب کا مطالعہ کیا کسی مسئلے میں متفق نہیں کئی مالکی شافی سے خلاف کر رہے ہیں کئی شافی ہنفی سے خلاف کر رہے ہیں متفق نہیں ایک مسئلے میں چاروں امام متفق ہو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو کتاب و سنت کو تھرو یہ مسئلہ چاروں اماموں پہ قوام وجوہ امام احمد کے امام کو حنیفہ رہنا امام شافی رہ امام مالک رہ تکلیف میں بھی یقین نہ رہا کہ آپ کہتے تکلیف نہ کرو ہم کریں ایمان لا شکا تھی ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو یہ افضل عمل ہے سب سے افضل ہے. تو یہ سیدنا ابو ہوگا اس کا ایمان رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گئے وہاں سے آسمانوں پر گئے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا جنت دیکھی جہنم دیکھی سدرت گمتہا تک گئے واپس بھی آ گئے عقلمان تھی کتنی یقین کلمہ پڑھ لیا آپ کو رسول مان لیا آپ کی ہر بات پتھر پر لگی بس ابو بک صدیق اس امر کے سرفے علامہ اقبال صحیح کہہ گئے کہ شمع کو پروانا گل گلو کو پھول بس ابو بک صدیق کو اللہ کا رسول بس دوسرا استقامت کا مرحلہ جب نویل اسلام کا انتقال ہوا سارے سادواہ اکیلے اوپر سے اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے آپ فوت ہو ہی نہیں سکتے یہ صاحب صحابہ کا جائیں باز نے کہا کہ اگر فوت ہوئے بھی ہے تو آرز بہت سے کام کرنے باقی ہیں اب دوبارہ آئیں گے اور وہ کام کر کے جائیں گے اکیلے سے دے کے اللہ کیا ہوگی آپ ایک بشر بشر کو موت آتی ان کا امیر میں جیسا انسان تلوار لے کر کھڑا من ہو منتالا محمد ادر بول جس نے کہا کہ اللہ کے ان فوت ہو گئے اس کی گردن اڑاؤن فرامین پر یقین قرآن اعلان کر رہا ہے آپ فوتگی کا حدیثوں میں موجود یہ یقین ایمان ایمانزل نہیں ہوگا صحابہ آہستہ آہستہ سمجھتے کہ ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے ان کے خطبے نے ہمارے سینے کھول دی نے شر کر دی اکیلے لوگ یہ یقین کی دولت یقین کی طرف ایک وقت اور آیا سارے صحابہ ایک طرف اکیلے لوگوں سے لے گئے جب لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دی. ان کے دورے خلاف. بڑا فتنا تھا فلاح کے بل اوقات من فر رکھا بھائی نہ صلاحی بچ سکا اللہ کی قسم جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کر دی ہے میں ان سے لڑوں کیسے لڑو گے کلمہ کو نہیں کلمہ کو بندے کا جان اور مار محفوظ ہوتا ہے کیسے لڑو گے صرف زکات کا انکار کی ایک شرح حقیقت کا انکار کرنا کفر ہے کلمے کا کیا فائدہ قرآن اقیم صلاح و آج الزکا اقیم الصلاح و آج الزکا ہر مقام پر نماز اور زکات کو جوڑ کر یہ فرق کر کہ نماز تو قائم کریں گے زکوت نہیں دیں اللہ کی قسم اگر زکوات کا اون تو دے دیے رسی لوٹ اس رسی کی ہی لڑوں گا ایسے رسی لوٹ میں کتال کروں ایسی استخاب اور صدیق کی دلیل نے صحابہ کسی نے پھول اکیلے ایک تھا امام علی بن مدینی کا قول ہے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا احسان پوری امت پر ایک شخصیت وہ کسی دیکھ یوم ردا جب کچھ لوگ مرتد ہوئے اور کچھ لوگ ماں نے زخات مانگے ابو بکر کی استقاب اگر آپ بھی بات چھوڑ دیتے معام کو مؤخر کر دیتے وزن امت کا موقف آج کیا ہوتا ان کے استحکامات دنیا ایک طرف سے دیکھ ایک طرف پوری امت پر آپ کا احسان دوسری شخصیت امام احمد الحمبر رحمہ اللہ کی یوم خلق تو جب پوری وعیت بادشاہ درباری مولا قرآن پاک کو مخلوق قرار دینے پر مصر اکیلے ہی مانا ہم نے کا موقف کلام اللہ غیر و مخلوط قرآن اللہ کا کلام مخلوط نہیں اس لوگوں نے کہا ٹھیک کہ ہے ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام لیکن آپ تقیت بادشاہ کی بات قبول کرے جیل سے بج کوڑے پڑ رہے ہیں آپ بہ دو کر دیتے وہاں کہ نہیں قلم چھپ کر بیٹھے ہیں اور جو حالات حق کا علم نہیں تو حق واضح کرو ایک ہی شخصیت کا پوری امت پر احسان احساس و قرآن کرام غیر مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوط نہیں آج ہمارے پور اکثریت جو ہے وہ کلام اللہ نہیں مانتی قرآن کلام اللہ اگر مانتی بھی تو کلام نفس کلام نفس ہی اللہ کا کلام حروف الفلام نیم الفلام راہ یہ اللہ کا کلام ہے برا قرآن اللہ کا کلام کلام الف اللہ تعالی کلام فرماتا ہے جب کلام فرماتا ہے وہ سنا جاتا ہے جس کو سنانا چاہے وہ سارے السلام کو نہیں سنا کلیم اللہ ناج کی رات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کلام اللہ قیامت کے دن سارے بندوں کا حساب کون لے گا اللہ صاحب سوال کرے گا لوگ سنیں گے نہیں سن کر جواب نہیں دیں گے اللہ نے پہاڑوں سے باتیں نہیں کی آسمانوں سے باتیں نہیں کی زمینوں سے باتیں نہیں, نہیں کی قرآن کیسے کلام اللہ کا انکار ہو سکتا ہے تابیلیں ہو سکتی کلام لفظی ہے لفظی نکلام لفظی, لفظی،, لفظی،, لفظی. یہ یقین میں خبل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں جو بیان فرما دیا اس پر ایمان لانا ہی یقین بہت سے لوگ پھسل گئے سفات کی آیات میں طویلیں طویلیں طویلیں طویلوں کی شکنجے میں کس کس کر سفات کے ہولیے کو مجرور کر دی یقین کی منع یقین کیا ہے آمنا بسدق جو فرما دیا ہمارا ایمان ہم اس کی تصدیق کرتے کہ وہ صدیق کا ایمان اکیلے ڈٹ کے کھڑے ہو کہ مانی نے زکوٰۃ سے میں چتار کروں یہ حقیقی یقین اللہ کے رسول کا فرمان پتھر پر لگے آپ کی اصل کی کوئی حیثیت نہیں کچھ لوگوں نے ایک حدیث پہ اعتراض کیا نبی اسلام کی حدیث ہے فرمانہ کی جو بندہ دن چڑھے تک سوتا رہے نواز ہی نہیں پڑے بڑ... سورج شروع ہو تو بال شیطان کی قدر شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتے لوگ کہتے ہیں ہم تو سوتے رہتے کبھی ہمارے کان گیلے نہیں وہ پیشاب کہان رہتا پہلی بات یہ کہ حدیث ہے اس نبی صادق کو کا فرمان حق ہے اس پر ایماندہ دوسرا اس پیشاب کی کیفیت ہو آپ نے بتایا نا بولنا کس کو لیکن مسئلہ حق یہ یقین کا تقاضا ہے یقین کا پہلا مرحلہ عقیدہ تو ابھی ملا ادا جی بخاری میں حدیث ہے ابو خرہ رضی اللہ گئے نبی اسلام سے اداس ہوئے حالانکہ فجر سات پڑی تھی کیونکہ ملنے کو ٹھیک جی ہے گھر سے نکلے آپ کی تلاش میں مسجد آئے مسجد میں نہیں تھی بازار گئے بازار میں نہیں تھی ایسے دل میں خیال آیا اللہ نے خیال ڈال دی ابو طلحہ انصاری کے باغ سے آپ کو بڑی محبت ہے بڑا میٹھا پانی کچھ کبھی وہاں تشریف لے جایا کرتے شاید آج وہی ہے باغ میں گیا دروازہ بند ہے گھوم کر ایک جہاں سے باغ کو پانی جاتا ہے ایک نالی سی سگڑ کے اس میں داخل ہوئے اور باغ میں اندر چلے دیکھا سامنے نبی اسلام سے شروع ہو خوش ہو گئے طبیعت باغ باغ ہو گئی اداسی دور ہو گئی نبی اسلام کا چہرہ مبارک دیکھ لی اس موقع پر سمایا یہ رہ میرے جوتے اپنے ساتھ لے لو باغ کے باہر من لطیتا بڑا حاضر من ہائی تھی یشد و رسول اللہ مستحق جن میں قلب اس بات کے باہر جاؤ جو بندہ تمہیں ملے لا الہ الا اللہ محمد اصول کی گواہی دیتے ہو خالی زبان کا تلفظ نہیں گواہی گواہی کی حقیقت کیا ہے گواہی زبان پر ہوتی وہی بات دل میں ہوتی اور وہی بات پورے عمل میں ہوتی زبان کا معاملہ دل کے خلاف ہو دل کا معاملہ زبان کے خلاف ہو کوئی عمل اس گواہی کے خلاف ہو وہ گواہی موت نہیں قابل خبر نے زبان کا اقرار دل کی تصدیق جسم کے سارے ادا کا عمل کو یکساں ہو یہ گواہی مرانکین کیا کہتے تھے کیا کہ اللہ کر کی سو ہم گواہی دیتے ہیں قرآن نے کیا کہا جھوٹے ہیں جھوٹ ہے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں اللہ کے رسول ہیں تمہارا گواہی اس کو قرار دینا غلط ہے زبانوں پر ہے دل میں نہیں عمل میں نہیں مکمل گواہی زبان کے اقرار دل کی تصدیق اور جسم کے سارے آغا کے عمل کا نام جو تمہیں ملے گواہی دیتا ہوں لا اللہ کی اور محمد اور رسول اللہ کی بشر ہو گئی اس کو جنت کی بشارت ابیر شاید لوگ یقین نہ کریں تم یہ بات کہاں سے لے کہ نبی علیہ السلام سے بڑا احراض سنیں تو یقین ہے کہ آپ کی بات کرو تم کو میرے جوتے دکھا بھائی اللہ کے نبی کی نشانی دے آپ کے پاس سے آ رہا ہوں یہ نشانی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہوں اللہ کے نبی نے دی یہ دیکھ کر یقین کرو مستحقل یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو یقین شرط ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے غیر شاہی ہے نا جن یہ بندہ گواہی دے لا الہ اللہ کی محمد رسول اللہ کی شرد کیا غیر اشاک کنفیر کوئی شک نہ کوئی یقین کی بات کوئی شک نہ وہ جنتی ہے تو یقین ایک حقیقی ایک طوت کا نام بہت بڑا ملک اور بڑی بصیرت کا نام اللہ کی عطا ہے ملتا ہے ورنہ کئی لوگ ساٹھ ساٹھ سال جھک مارتے ہیں دین میں یقین نہیں آتا حدیثوں کا انکار پرانی آیتوں کا انکار حدیثوں میں تعلیم یقین نہیں آتا ٹکرے مارتے ہیں ریاستیں کرتے ہیں لوٹے بستر اٹھا کے گھومتے ہیں یقین نہیں حقیقی یقین اللہ کا فرمان حاجے اللہ کے رسول کا فرمان آس اللہ اللہ چاہے تو پہلے دن یقین تھا فرمانے زمان جمام بن ساگر سی خالی یہ قبیلہ بکر ابن ساگ یا ساد ابن بکر اس قبیلے کا سردار تھا قبیلے کے لوگ جمع ہوئے کہ ہم نے ایک خبر سنی ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر کریں جس کا نام محمد اصل آپ ہمارے سردار آپ جا کر دیکھیں خبر لے کر آئے ہمارے پاس چونکہ یہ دیہاتی تھا بدو تھا اور بدو شہری پروٹوکول سے واقف نہیں ہوتے شہری آتا تک سیدھی بات کریں نبی تشریف فرمائے صحابہ ساتھ بیٹھے الباعت فرماتے ہیں وہ دور سے آتا دکھائی دے اور دور سے چیختا ہوا نسل میں دبی بلا سوتے بلا نفق اس کی آواز آواز کی بنگڑاہ جب تک آ رہی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ کہتے قریب آ کر پوچھتا ہے کہ ائیو تم ابن عبد المطلب تم نے عبد المطلب کا بیٹا کہاں عبد المطلب میرا یار ان کا بیٹا کہاں کہ میں ہوں کہ آپ محمد ہیں سر اصل ہاں ان ساری لکڑ تو مشدد نہ دیکھ میں کچھ سوال کروں گا اور سختی برتوں گا سختی برتوں گا مجھ کا معاملہ اللہ انشد ولاح اللہ مَن کم لگ وہ هُوَ من ہوا قائم واحد اس اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھ رہا ہوں وہ اللہ یہ تمہارا معبود ہے تم سے پہلو کا معبود ہے تم سے واغ میں آنے والوں کا معبود ہے اس اللہ کی قسم عام لہ ارسل آم لو یہ نہ رسول اللہ نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر اللہ نے مجھے قسم کھا کر بتاؤ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا فرمایا کہ ہاں اللہ کو رسول آنا پودہ ہو تو رکھا وہاں آباد نہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرے اور جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں پکارتے سب کو چھوڑ دیں اللہ تو مناتے سب کو چھوڑ دیں گے ہاں اس اللہ کا حکم یہ بات بھی قسم دلا کر پوچھے اس اللہ کا حکم پھر اللہ نے کیا فرض کیا تو احکام کوئی آگے پانچ نفاتے اس کے علاوہ کچھ اور یعنی پانچ فرض ہے اور نفر ہیں سنت ہیں رودے فرض کی رمضان کی اس کے علاوہ کچھ اور نفلی رودے فرضی رمضان کی اس کے علاوہ کچھ اور زکوٰۃ زکوات کے علاوہ کچھ صدقہ ہے نفل دینا چاہو تو دو, دو مگر فرض جو اللہ کا فریضہ وہ زکات اڑائی فیصد مال کی زکوٰۃ باقی مویشیوں کا اونٹوں کا گائے بکریوں کا الگ نصاب اللہ نے اسی وقت دل میں یقین پیدا کر دی جاتے ہوئے کیا کہے کہ حق تھی لازیز و شعیل شعیب جس ذات نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ نہیں پر یقین آ کے اللہ نے یقین دل میں ڈال دیا پہلے دن جو کچھ فرما دیا اس پر اضافہ نہیں کروں گا اور نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا یہ ایمان کی شان اضافہ کرنا بھی بدعت ہے کمی کرنا بھی بدعت ہے کیونکہ شرل و لوگ ہو آپ کی زبان مبارک سے یہ دانت موتیوں جیسے جو فرامین صادر ہوئے حرف و حرف سے بول. کسی کمی پیشی کے بغیر پہلے دن کیا یقین آ گیا, کیا بصیرت آ گئی. یہ بات آج بہت کم لوگوں کو نہیں دین میں اضافے دین سے کمیاں حضرت جیسے دین نہ ہوا گھر کی لڑڑی ہوئی جس طرح چاہو ڈھال جو چاہو پڑھا دو جو چاہو کم کر دو بہشتی رہے میرے کتاب اس میں سینکڑوں مسائل ایسے نہ قرآن دینا یہ کون سا تین دین تو اللہ و رسول سی سینکڑوں مسائل ہو سکتا ہے ہزاروں ہمارے ایک فاضل دوست نے کتاب لکھی ہے بہشتی زیور کا اسلام وہ باتیں قرآن میں نہیں حدیث میں بہشتی زیور میں کہاں یہ کہاں سے لے یہ آرابی بتو جو کچھ فرما دیا نہ کمی نہ بیشی یہ کہتا بچ فرمایا کہ افلا ہے انسان کا اگر یہ اس بات میں سچا ہے تو یہ فلاح پا چکے کامیاب ہو چکے اپنی قبیلے میں پہنچ کے ساتھ بھی بکر لوگ جمع تھے مندر تھے کہ زمان سال با کیا خبر لے کر آئے لوگوں کو دیکھ کر, کر کہ بے شک و اس لات بھی برا ہے بھی برا ہے کوئی معروف نہیں سب بلیس قسم کے سب کا انکار دے. لوگوں نے کہا زمان سوچ کر بات کرو لاتوں میں ناتو اس کی تنخیص کرو گے تو جہان جب کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا ابھی تمہاری موت آ جائے کہا نہیں یہ حق کوئی موت نہیں کوئی جزا نہیں ایک اللہ یہ یقین کی طرح یہ بصیرت اس, اس کی دعا کیا کرو سم اللہ علی یقین یقین آپ کو کیسے آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ نور بصیرت ہے قرآن حدیث قرآن حدیث دنیا بڑھ رہے یقین نہیں آتا کوئی برادری کے رواج کوئی با دادا کی باتوں کو قرآن کو بھی چھوڑتے حدیث کو بھی چھوڑتے یقین نہیں اس لیے یقین کا سوال کرو دین کے سارے حقائق یقین کے یقین کی حقیقت کیا ہے دیکھیے سورہ بکرا کی ابتدائی آئے تھے اس میں صحابہ کی تعریف زیادہ کتاب اللہ قرآن کا تعارف ہی ان الفاظ سے اس میں کوئی شک نہیں یقین یقین یقین پیدا کرو یقین حاصل کرو کوشش کرو اور ساتھ دعا کرو یا اللہ یقین خدل دل متحق متحقین کے لیے ہدایت ان کے اوساف کیا ہیں یو مین غیر بن دیکھے ایماندار والے ایک بن دیکھے ایماندار ایک دیکھ کر ایماندار بن دیکھے ایماندار دلیل کے ساتھ کتاب و سلوت کی دلیل اللہ کو نہیں دیکھا رسول کو ہم نے نہیں دیکھا جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا قرآن نے خبر دی ایماندار یہ علم القین ہے یقینی دلائل آپ نے بڑے اور مان لی اس سے بڑا مرتبہ عین یقین حق و یقین کا دیکھ کر ایمان ایماندار پر انبیاء کا ایمان حق و یقین ایک چیز دیکھیے اب وہ دلیل کے محتاج نے مشاہدہ چکا دیکھ لیا یہ حق و یقین کا درجہ اس میں کوئی شک نہیں یقین یقین, یقین بن دیکھے ایمان لانے والے نماز خان کر زکات دینے والے اللہ کی وہی کو ماننے والے اور آخر پر یقین رکھنے والے یہ یقین وہ بھی آخر تو ہوں گے اور آخر پر یقین رکھتے ہیں آخر پر یقین رکھتے ہیں یقین ہے یقین ہو آخرت کی تیاری پر جٹ جاؤ پھر یہ معصیت گناہ دنیا کی محبت میں افراد حلال و حرام کی تمیویز ختم یہ سب باتیں یقین کے خلاف عمر سامی عمر بن عزیز رحمہ اللہ خلیفہ عادل تشریفرما سے ان کی مجلس وفد آیا اس وقت پہ ایک نوجوان تھا دبلا پتلا نحیف چہرہ پیلا پڑا ہوا آپ کو تشیف اس کا کیا معاملہ اتنا کمزور اتنا پتلا سا نوجوان تمہیں کیا ہے کہ مجھے بیماریوں نے گھیرا ہو و امراض میں ہوں اپنا آپ کی کوشش بیمار رہتا ہوں اس لیے یہ حالت کر میں کہ نہیں کچھ معاملہ کچھ بتاؤ کیا معاملہ فرض کرتا کہ چونکہ آپ کا میرے نہیں آپ کی اطاعت کرنا پر فرد جب میں نے قرآن میں قیامت کا ذکر پڑھا ہو اتنا یقین آ گیا کتنا یقین گویا میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت میں داخل ہوتے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ایسا یقین پیدا ہوتا جنت بھی دیکھ رہا ہوں جہنم بھی اور جنت میں جاتے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں جاتے گروہ بھی دیکھ رہا ہوں پھر کیا ہوتا خالی یقین کر کے بیٹھے نہیں آسماں تو نہاری وہ اس کے بعد میں نے اپنے سارے دنوں کو پیاس سے بھرپور بنا دی گرمی سردی ان روزے دن بھر پیاسا رہتا بس ہر تو رات بھر جاتا بہت کم سے ہوتا یہ عمل بھرا جا رہی سال حادثہ اس کے اندر یہ نقاحت بھی کمزوری بھی رنگ پیلا پڑتا جا رہا یہ یقین دنیا کی محبت نہیں ہوتی نہ یہ ماسیت ہوتی ایک انسان کو علم ہو کسی آمد قائم ہوگی وہ گناہ کرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے گناہ کرے ایک انسان کو علم ہو مب قبر میں جاؤں گا قبر کا ایک عذاب ہے ایک بڑے برتن میں لوگ ڈالے گئے اس میں جلائے جا رہے اور وہ لوگ چیخ رہے برزخی آداب قیامت کا دادا اس سے سخت نبی رسم نے پوچھا یہ خواب یہ کون لوگ امت کے زانی مرد و ذہنی عورتیں اس حدیث پر یقین ہے تو کچھ جناح کرے گا کچھ جناح کے قریب جائے گا میں دیکھا ایک ہاؤس سرخ رنگ کا پانی کھولتا ہو اس میں لوگوں کو ہوتے دیے جا رہے ہیں چل رہے ہیں چلا رہے چلاتے ہاؤس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کناروں پر فرشتے کھڑے ان کے منہ میں وہ پتھر جو ہے وہ کھوپ دیتے ہیں دوبارہ دھکے دے دیتے سوکھ جن کے سوتی کاروبار تھے نام بدل بدل کے اسکیموں کو اس کیموں کو حلال کر لیتے تھے کہ لوگ دے. اس حدیث پر یقین ہے تو کوئی سود کھائے سودی کاروبار کرے کمی یقین کی آخرت پر ایمان کو نوجوان کہ میں ایسا میرا یقین ہو گیا کہ میں جنت میں جاتے لوگوں کو دے رہا ہوں جنت میں جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں پھر کیا تھا پھر ازما تو نہاری اثہ تو دن کو میں نے تبدیل کر دیا پیاس میں راتوں کو تبدیل کر دیا جاگ میں راتوں کو تھان اور دن کے روزے یقین کا سمرہ ہے یقین کا نتیجہ ہے بہت سی محسوس ہے کتاب و سلت کی ان میں اعمال کے ثمرات کا دیکھ لیکن یقین نہیں ہے یقین ہو تو بندہ کو عمل چھوڑے امام نے سلام پھیرا اٹھ کے فوراً جوتے ہو باہر نکل گئے دکان کھول نکاروبار صرف ایک چھوٹا سا تینتیس بار سہاند اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار اللہ ہو گیا یہ ننانوے ہو ایک بار لائ لائن بولنا وقت بہ گروہ لا کندی سو پورے ایک منٹ لگتا یہ دو منٹ بس دو منٹ لگاؤ ایک منٹ وہ لگاتے جو مشین چل رہی اگر آہستہ سبحان اللہ صبح نبا صبح صبح نبا صبح دو منٹ لگ سکتے نتیجہ کیا ہے مہیا دن ہوئے دونوں کو ہو مسلت دا بدل اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے خواہ گناہ زمین میں موجود سارے پانی کے وزن کے برابر گرنا پانی زیادہ خشکی کم بھاگنے کا معنی یقین نہیں کما حقوق یقین کہ یہ بڑا اجر ہے دو منٹ دے دو جلد بازی نہ کرو یہ کتنے بڑے اجر سے مارو میں دن میں پانچ بار یہ موقع ملے سارے گناہوں ہو کے یہ ایک مثال ہاں یقین کی ایک سورت یہ ہے کہ جو محسوس ہے کتابوں سرمت کی ان کو دل سے سچا جائے ایک تصدیق جازم کی صورت صحیح بخاری کی حسول رسول کا فرمان ہے اور بہت خست نہ آگاہ منیحت اللہ سے آگاہ منیحت الانا چالیس چھوٹے چھوٹے کام ہے چھوٹے چھوٹے وہ بیان نے کیے ایک کام بتا دی کسی بھائی کو کوئی غریب فیملی ہو اس کو بکری کا توحفہ دے دیا دودھ بکری تخت ہو کے آنی ہے بطرو ہو گئے آنی ہے صبح گریب فیملی کے بچوں کو برتن بھر کے دودھ دے دے گی شام کو بھی دودھ دے دے دے. کا چاہے مستقل دے دے کہ تم اس کے مارے کو چاہے آریتن دے دو ایک مہینہ دو مہینہ رکھ لو یہ سب سے بڑی خسلت ہے. ہے ایسی چالیس خصلت ہے. ان کا ذکر نہیں منافا من بھی حدتیں بھی نہیں ہوں اور جہاں افواب ہے وہ تصدیق اللہ جو بندہ ان چاریس کاموں میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن شرطیں دو ہیں ایک سواب کی پوری امید کے ساتھ دوسرا جو وعدہ ہے اس کو سچا جانتے ہوئے شکو شرنا سچا جانتے ہیں اللہ کے مبیو کا فرمایا ایک کام کرنی اور چھوٹے چھوٹے بہت سے کام آپ کے سامنے آ مسجد میں آنا دائیں پائیں داخل کرو نکلنا بائیں پاؤں داخل کرو واش روم میں جاؤ بائیں پاؤں داخل کرو نکلو دائیں پاؤں داخل یہ سوچ کر کے ہو سکتے یہ کام انچالیس میں سے ایک ہو. لیکن سواب کا یقین ہو پیغمبر اسلام کے وعدے کو سچا جانے تصنیح کے جازن کرے ہم اللہ ایک کام پر بھی جنت کا داخلہ دے سکتا سچے وعدے پر یقین اس کی مثال ساری بخاری کی حدیث کمیر حمام رضی اللہ جنگ بدل میں موجود ہے ایک ایک نوجوان سا مستقبل سا نوجوان جھولی میں کجورے جا رہا نبی اعظم کے حدیث کو جنت ارض دو لوگوں دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر نبیسلام کے پاس یا رسول اللہ آ گئی یارسلم یار نے یار جہاد میں شرکت سے اگر شہادت مل گئی جنت ملے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر بخی بخی یہ کلمات کلماترہیب ہوتے ہیں کیا کہنا کیا کہنا ہے کھجورے پھینک یہ کھجورے کیوں بھیجو ہاں کچھ کھجورے ہاتھ مٹھی میں بھر گئی بھی یہ کھا لے ناشتہ تو ہو جائے کچھ قوت بہار ہو جائے باقی سب پھینک اللہ کے ملے گا جنت ملے گی ان کھجوروں سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی یہ ابھی جنت چاہیے کوئی بھی یقین نبی نبیر کے وعدے پر یقین آپ کے فرمایا جب آپ نے فرما دیا تو جنت ملی ہی ملی تمہیں کھانے بیٹھ جاؤ تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی یہ یقین پیدا ہونا چاہیے میدان میں کود گیا آگے بڑھتا رہا ہر زخم سینے پہ کھاتا رہا پشت پر کوئی زخم نہیں کھاتا حتیٰ کی شعیت کا نسا سداخت اللہ سچا تھا اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رہے. ان وعدے پر یقین وعدے کی صداقت پر یقین امام قسم محمد لغت کے بڑے امام تھے لغت کے مسائل حل کرنا کا شہر تھا اکثر دیہاتوں میں بولتے دیہاتوں کی بولی خالص ہوتی ہر سال حج کرتے حج کے موقع پر دنیا سے حاجی آتے ہیں ان کی ان سے باتیں کرتے کلمات کے معنی سمجھتے دیہاتوں میں نکل جاتے وہاں کی بولی خالص ہوتی ہے اس طرح انہوں نے بہت بڑا کام کیا بس سے نکلے ایک عربی ملے گئے وہ رو. کم آپ کون ہیں اسم کس قبیلے سے بنو اسمع قبیلے سے کہاں سے آ رہے ہیں مسجد مسجد میں کیا کر رہے تھے کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی تعلیم دے رہے تھے بچوں کو پڑھایا کلام اللہ اچھا اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کا کلام بھی. اللہ کا کلام بھی مجھے سنا ہو سورج آریا سنی پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچی کوفیس سمائے رزقوں کو ما دے تم سب کا رزق آسمانوں میں پھیل جاؤ اللہ کا فرمان سب کا رزق آسمانوں میں ہاں تو کہا پھر میں زمین پر کیوں تلاش کر رہا ہوں رزت آسمانوں میں موجود ہے میں زمین میں کیوں تلاش کر رہا ہوں آؤ میری مدد کرو یہ اونٹ میرا ذبح کرتے اس کا گوش تقسیم کرتے ہیں اونچے کاروبار کا ذریعہ تھا گوش بنایا فقراء نے مساکین میں بانٹ دیا اس کہتے ہیں وہ نکل گیا وہاں تھے جنگل کی طرف اسمانوں میں میں زمین میں ڈھونڈ رہا ہوں کیا یقین کیا یقین دو سال بعد رات میں حج کو نکلے ہارون رشید کے ساتھ تواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا وہی عرابی مجھے نظر آیا بالکل لاغر ہو چکے نحیف ہو چکے اس نے مجھے دیکھا پہچان کیا اسمی ہوں ہم اسمعی. ایک طرف آ مجھے آگے پڑھ کے سنا جہاں چھوڑا تھا سورہ سہ لیا آگے بھی سننا چاہتا ہوں آگے اگلی آئے سنا تم اور سنائی والارض اور نولحق تم اسلامات نکل دیکھو بیل آیت کے آسمان میں آپ کا رزق آگے کیا ہے قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی یہ حق رابین کو رک جاؤ میں نے تو سن کر مان لیا تھا کہ آسمانوں میں رزق میں نے زمین میں تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا یہ قوت تبکر قوت یتیم اللہ کو آگے قسم کھا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے میرے رب کو کس نے غصہ دلا دیا کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا رہے رب کی وہ پہلی بات لوگوں نے کیوں نہیں مانی اللہ قسم کھا رہے اللہ قسم کھا رہے اتنی نلایتی ہے اللہ قسم کھا کے اللہ قسم کھا رہے تین بار یہ بات بہت رو چکیں گے وہی فوت ہوتی کیسے کیسے یقین کے واقعات کیسے اس امت کے مشاہد تو دین پر استقامت یقین کے ساتھ تصدیق جازم کے ساتھ جس کی پہلی کڑی عقیدہ ہے پہلی کڑی عقیدہ ہر چیز میں دین کے احکام ہیں مسائل ہیں اعمال کی جزا ہے اعمال کی سزا ہے ان کو اگر سچا جاننے یقین کر لے تو گناہ کرے گا کوئی اس گناہ کی یہ سزا ہے وہ گناہ کرے گا اس عمل کی یہ جزا ہے یہ نتیجہ یہ سمرہ ہے اس عمل کو چھوڑے گا تو قوت یقین پیدا کرنا ضروری بد توفیت ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اسناط فرماتے بصیرت عطا فرماتے یقین کی قوت فرماتے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ عمل کا معاملہ استوار کرنے کی توفیق الحمد العالمين